الهدى الرحمن الرحيم الحمد لله واصفه وشالاته على صفحه وصلاة وصلاة ومعظم بالله بسمه العليم ورشيطان ورزيه ورشيطان ورزيه ورشيطان ورزيه حديث من دبنا وزمعية الآسة وقت حتى سناء ربي بن سليمان قال حتى سناء ابو الأسوتي قال حتى سناء ابن لعيعة عن سالم عن سليمان بن أبي دخنان أنه حتى سناء عن عديد بن حاتم عن أبي درم رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الفجر و و بات کر رہی ہے کہ فجر کی اذان شروع سے پہلے لینا جائز ہے یا نہیں دو مسلک آپ کے سامنے آ چکے ہیں دوسرے مسلک کے ذرائع چل رہے ہیں جو کہ احناف اور دیگر اس کا دوبارہ سے جائے گا وقت کے اندر اس کا ارادہ کیا جائے گا میں نے بتایا تھا کہ کل نو دلیلیں ہیں جن میں سے تین آپ کے سامنے آ تین ہیں اور دلیل نمبر چار یہاں سے مسلمان اس میں یہ ہے کہ عبود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ آپ اذان اس وقت دیتے ہو جب کہ فجر چاہتی ہے ساتھ بلند لمبائی میں ساتھ کمانا ویسے چمکنے کے بھی ہوتے ہیں کہ جب صبح چمک رہی ہوتی ہے تو اس میں جو صبح کمانا بلندی کے بھی ہوتے ہیں یعنی لمبائی کی صورت میں تم جب کیا جان رہتے اس وقت صبح کاغذ ہوتی ہے صبح نہیں ہوتی فرمایا صبح جو ہوتی ہے وہ ہاکدہ موترزن اشارہ کر کے فرمایا ہے اس طرح پھیلی بھی میں نے آپ کو گزشتہ طلب میں بھی بتایا تھا کہ پہلے جو تھوڑا سا پہلے جو صبح کاغذ جس کو کہتے ہیں وہ ایک روشنی ہوتی ہے جو لمبائی میں خوب پھیلتی ہے اور وہ صبح جو ہوتی ہے وہ صبح صادق نہیں ہوتی صبح صادق جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں ان پر چوڑائی کی صورت میں ہے یعنی چوڑائی کی صورت میں جو روشنی پھیلتی ہے وہ صبح صادق ہی ہوتی ہے تو اس روایت کے اندر آپ فی الحال سے یہی فرما رہے ہیں کہ آپ آپ جو اذان دیتے ہو وہ اس وقت دیتے ہو کہ جب فضر کیا ہوتی ہے اتنی لمبائی میں ہوتی ہے سات یانیہ سبارے اللہ کے حقیقت میں وہ صبح نہیں ہوتی صبح چمک رہی ہوتی ہے سات یان کمان چمکنے کے بھی ہیں معنی اللہ تہاری اللہ ہے اصل بات یہ کہ بلال فجر کے وقتی اثر میں اضان دینا چاہتے تھے دی لیکن ان کو لگتا کہ فضل ہو چکی ہے وہ پہلے اذان دے دیتے اسی وجہ سے آپ نے مطلب فرمایا کہ روشنی کو بات چیت اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وقت سے اذان درست نہیں ہے آپ صلی اللہ کا بھی سنگی فرما رہے دیکھیے نا سمجھ آپ کے سامنے آ چکی ہے جب فجر چمک رہی ہوتی ہے جب بلند ہوتی ہے ولی وہ حقیقت بے شک صبح ہاں یعنی جو, جو ہوتی ہے جو ان کو لگتا فجر طلوع ہو چکی ہے حقیقت کے اندر وہ فجر نہیں ہوتی تو معلوم کی وقت نہیں تھے اس وجہ سے آپ نے تمبید فرمائی کہ وقت سے پہلے اضان درست نہیں نمبر پانچ وقت روی نہ آگے چلیے نمبر پانچ وقد روينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا بيني وبين ابينا في ديلين قبل مشرق حتى يغني من المقتومين قال فلم يكن بينهما الا لحظات دعاء عند الظهر فلما كان بين اذانيما من قرب ما قدنا طبط انهما كانا يقتدان وقت واحدا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہتے نہ مخصوم ازان دے آگے اپنی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ ان دونوں کے درمیان یہ یعنی حضرت اور عبداللہ مقصوم کے درمیان پہلے بھی یہ روایت گزر چکی ہے اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک کرتا تھا تو دوسرا ایک اتر رہا ہوتا تھا تو دوسرا کیا ہو رہا ہوتا تھا چڑھ رہا ہوتا تھا یعنی اتنا صرف فاصلہ تھا اب ہم یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو ایک اتر رہا ہوتا تو دوسرا چڑھ رہا ہوتا تھا ان دونوں کے درمیان جو فاصلے کی اتنی قربت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی اذان دیتے دونوں پتر ایک ہی اذان کا ہوتا تھا لیکن چونکہ حضرت بلال کی آنکھوں کا نظر کا مسئلہ تھا تو وہ پہلے اذان دیتے تھے تھے اور اب وہ پہلے جب آزان دیتے تھے تو اب ان کی اذان کے لیے حضرت عبداللہ احمد مخصوم کرتے تھے کیونکہ پذر اب دلو ہوئی ہوتی تھی اب یہ کہ عبداللہ اللہ احمد تو جو سیرم نبینہ تھے کمزور تھی تو یہ کیا تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مخصوم کے حوالے سے تو یہ تفصیل آ کہہ ہے کہ اس وقت تک وہ آگان دینے کے لیے نہیں سے آتے تھے جب تک کہ لوگ ان کو آ کر بتلاتے نہیں تھے کہ اس وقت اس وقت یعنی صبح ہو گئی صبح ہو گئی اس وقت کمانے ہے صبح میں داخل ہو جانا ٹھیک ہے کہ نہیں اس بخت کمانے ہے صبح میں داخل ہونا پہلے جو دوسرا تھا مانا میرا بھی تھا تو آش باکتا, آش باکتا تو اب جو تو حضرت بلال ہیں وہ اذان دے کے اترتے تھے مخصوم چڑھ رہے ہوتے تھے اب حضرت آئے تھے یہ فرمائیے کہ ان دونوں کا اتنا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ مقرر نہیں تھے حضرت بلال پہلے اذان دے دیتے تھے تو اب ان کی غلطی کے گویا اظہار کے لیے جائے ہیں عبداللہ اللہ اعظم مخصوم کیوں حضرت بلال کو اچھا ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ پہلے ادام دیتے تھے اب عبداللہ اعظم کو چلا باقی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے حریف اپنے سامنے رکھے حضرت بلال کو ادان دیتے تھے تفصیل سیرت عبد اللہ علیہ مسرود کی روایت آ چکی ہے تاکہ لوگ جو غائب ہیں یا جو لوگ اپنی عبادات میں مصروف ہیں وہ کیا ہو جائیں اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنی ضروریات پوری کریں یہ تصویر روایتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے لیکن دلائل کی بنیاد پر دوسری کو بھی ساتھ پر جائیں. روایت کو بھیجتے جائیں اس روایت کے اندر کہہ رہی ہے فاصلہ اتنا ہوتا تھا کہ ایک اتر رہا ہوتا تھا دوسرا چڑھ رہا ہوتا تھا تو جب اتنا فاصلہ ہے تو اس دوران تو کوئی تھا نہیں سکتا یا لوٹنے والے کیا لوٹیں گے اس سے یہ بات کہ وہ پہلے ازام دیتے تھے عبداللہ نے دوبارہ ازان دینے کے لیے کرتے تھے تو اب پتا یہ چلا کہ دونوں کے لیے جا دیتے ہیں لیکن حضرت اللہ پہلے دے تھے اور حضرت عبداللہ مخصوم دوبارہ ادالہ کرتے تھے اور یہ اس وقت تک حضرت عبداللہ مخصوم نہیں کرتے تھے لوگ نہ کہہ دیتے تھے تو کیا معلوم ہوا صبح تاریخ کا اگر ہو بھی جائے تو اس کا وقت کے اندر ضروری ہے جیسے ہم نے یہ کچرتا تھا پلم بہین آزانی مارا کرنا جب ان دونوں کی آزانوں کے درمیان اتنا جو ہم نے ذکر کیا یعنی اتنا ایک دوسرا سب سب کانا یکان وقت یہ سابق یہ ہوا کہ دونوں سے دونوں ایک ہی وقت ہی آدان کا خط کرتے تھے ایک ہی وقت تو دونوں کو خط ہوتا تھا وہ شروع اور وہ کون سا وقت دونوں آگے پیچھے کیسے ہو جاتے تھے گرہ غرضی کر جاتے تھے ماں بے بسری اس وجہ سے مطلب یہ ماں بے بسری ان کی آنکھوں کی وجہ سے کیا ان کی اپنی की کی وجہ سے یہی ان کے اندر کمزور ہو گئی تھی جس سے آپ ہو چکے تو اسی گروپ نمبر مقصوب ہو اور کیا کرتے تھے درست کرتے تھے اب سوال ہو سکتے ہیں یہ نہیں کرتے تھے جمع کی شروع ہو گئی ہے یہ آپ نے شروع کر دی ہے اب میں داخل ہو چکے ہیں یہ مطر کب پڑتی ہیں پوچھا گیا کہ آپ مطر کب پڑھتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ محظم جب دن اذانتا اور آگے جو اس ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اذان دی جاتی تھی وہ صبح کے بعد دی جاتی اس زمانے میں جو اذان دی جاتی ہے وہ صبح کے بعد دیبح سات کے بعد ازان دی جاتی اب یہاں پر آپ کے سامنے یہاں دو مسئلے آتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا پیڑ ہے عمل ہے کہ دوسرا اثر جو چل رہی ہے اس کے مطابق جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آزان جو دی جاتی تھی وہ صبح کے دی جاتی تھی اور یہ آزان جو نقل کر رہے ہیں یہ مدینہ کی آزاد نقل کر رہے ہیں یعنی مسجد نبوی کی اس لیے کہ اثرت کا جو سیما ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ مدینہ کا ہے تو جب مدینہ کا اسماع ہے یعنی ان کا جو سیما ثابت ہے وہ عائشہ سے وہ مدینہ میں ہے تو یہ مسجد نبوی کی بات ہے اور حضرت آشر اللہ عنہ نے یہ بات یعنی آپ کے اللہ تعالیٰ سن رکھی تھی کہ جو انہوں نے اس سے پہلے روایت کی ہے یعنی سب وادق سے نہیں ہے اگر ہوئی بھی تو اس کا یاد ہے سب صادق سے پہلے کی اذان ہے سب صادق ہے پہلے کیا اذان ہے یا نہیں اس کے مطابق کچھ نہیں صادق کے بعد ہی اذان دی جاتی تھی اس پرانی جان حضرت اللہ نے نہیں فرمائی کہ جو انہوں نے صبح صادق سے پہلے کی اذان کو چھوڑ دیا اور صبح صادق کے بار بار ہی اذان کو اختیار کیا نکیل نہیں فرمائی منع نہیں فرمایا تو کسی اور صحابی نے منع فرمایا ہے اگر ایسی بات ہوتی کہ صبح صادق سے پہلے پہلے ازان مشروع ہوتی صبح صادق سے پہلے بھی تو پھر ہمیں جان بھی اور دیگر صحابہ بھی کیا فرماتے اس پر منع فرماتے اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لحاظ صبح سے پہلے بھی پر رکھا جائے لیکن کسی نے بھی اس پر لکیر نہیں فرمائی کیونکہ کہ اذان اس مقبول مطلب دی جاتی جب اس وقت کہہ رہے مدینہ میں تو صبح سادے کے بعد دی جاتی تھی یعنی کہ پہلے نہیں دی جاتی تھی اگر پہلے بائی اذان مشروع ہوتی تو ضرور حضرت عائشہ بھی اور صحابہ بھی اس پر نکیل فرماتے جب عزت امی عائشہ نے بھی اور جگہ سعد رام نے بھی نشیر نہیں بھرمائی تو معلوم یہ ہوا کہ صبح صادق کے بعد والی اصل اذان ہے صبح صادق سے پہلے والی اذان کی مشروعیت نہیں ہے بات سمجھ... اب ایک مسئلہ یہ والا ہے کہ اگر اذان دی جاتی تھی صبح صادق کے بعد تو پھر حضرت عائشہ کا یہ کہ, کہ میں چند پڑتی ہوں جب بھجن آزان جاتا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا حالانکہ مطلب صبح سے پہلے, پہلے کرے صبح سے سے کا ہے صبح صادق کے بعد مطلب ہوگا تو بارے دی ہے کہ یہ حضرت عاشر اللہ کا اپنا مسلط مطلب اور اپنی رائے تھی کہ وہ صبح صادق کے بعد فجر مطلب یہ تھا کہ گزروں کا جو وقت ہے وہ فضل سے پہلے پہلے ہے فضر کی نماز سے پہلے پہلے یہ ان کا ایک اپنا ذاتی مسلطر یہ اس کا جواب ہے اور ہے اسی کی گئی ہے مہاراجہ وہ کیا ہے مہادت سے میں نے کہا یا حالت کہنے لگی فرمایا یہ <سؤال> وہ زمانا ہے جبھی جب میں نے پوچھا ہے تو اس وقت جو اذہان دی جاتی تھی کبریا کی بعد صبح نیل, صبح قبھا, یہ مستقل اور الفاظ اللہ صلی اللہ یہ ان کی اذان جو تھی وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نروی کی آزاد ہے یہ عزمہ اس لیے کا جو استعمال میں ہے مدینہ کا سما ہے وہی اثرات نہ ہو جو ہم نے روایت کی اس کو آنہا شاعر جو فرق سر قم تعدینہ قبر الفدر حضرت عائشہ نے نکیر نہیں فرمائی آ گئی ان پر جنہوں نے سرو کے بعد دینی شروع کر دی تھی لکیر نہیں فرمائی کس پر سر قم تعدینہ قبر الفر فجر اذان دینے پر فضر سے پہلے پہلے جب ادان دی جاتی تھی اب اس کو چھوڑ دیا تھا اور ادان دی جاتی تھی تو قبل فضر کی اذان چھوڑنے پر حضرت عائشہ نے نہیں وَلَا انخر مِن صلح صلح کے <پَجِن> اب یہ بات سلیل بنتی ہے اور یہ ثنات کرتی ہے کہ اَنَّ مراد بِلال حضرت بلال کی جو اذان تھی اس سے مراد بھی کیا ہے ہو جاتی تھی؟ اب رہی بات اس کی کہ جب حضرت بلال بھی فجر کی, کی اذان دیتے تھے اور حضرۃ اللہ میں بھی جب فجر کی اذان ہی جب دونوں فجری کی اذان دے رہے ہے تو بلال کی اذان کی مراد بھی پھر بھی وہی وجر والی ہے تو پھر آپ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے تم کھاؤ پیو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا تو اس کا جواب دے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پرمانا تھا کہ قلو و شرب و حتیہ مخصوم ہے یہ تھا کہ یہ اس لیے تھا کہ دوسری قسم میں متعین کرنے کے لیے جب ابلال نے ازام دی ہے وہ صبح سادے کا صحیح وقت نہیں تھا جب عبداللہ مقیوم آزاد دیں گے تو وہ صبح سادے کا صحیح وقت ہوگا جہاز اور جب اگر صحیح بلال کا ازام دیں گے تو اس کو آرام کروں گی جس سے پہلے بھی ہمیں روایت پڑی ہے اپنا مسئلہ ہے تو وہ میرے اذان دے دیتے ہیں لہٰذا تم اگر وہ اذان دے دیے تب بھی تم کھایا کیا کرو لیکن جب وہ مخصوم اذان دے دے تو پھر کھانے پینے ضرور جانا تو یہ مقصد ارس کا یہ مقصد آپ کے ارشاد کا ہر چیز میں اذان دیتے ہیں وہ فضل سے پہلے کی مشروعیت ہے اور بلی کی مشروعیت الگ نہیں بلکہ برتانہ یہ مقصود ہے اگر اگر ازان دے دیتے ہیں تو ان کی لڑکی ہوتی ہے اگر وہ دے دیے تو تم کھایا پینے سے کھانا پینا جاری رکھا کرو یہاں تک عبد اللہ عبد الخصوم کیا کرتے ازان دے دیں دلیل نمبر چھ یہاں تک کیا ہو چکی بری ہو چکی معروف نمبر سات سے مکمل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے حامی نہ صرف امان میں رکھے تو پھر ماشاءاللہ اللہ آپ کا